سور طارق لفظی طور پر طارق کے معنی ہے مارنے والا طارق مارنے والا یہ اس ستارے کو کہتے ہیں کہ جب شیاطین آسمانی دنیا کے قریب جاتے ہیں تو ان انگاروں سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اسے طارق کہتے ہیں سور طارق مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاکی ترتیب کے ادوار سے ایٹی سکس نمبر ہے نزول کے اعتبار سے تھرٹی سکس نمبر اس میں سترہ آیتیں اور ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا آسمان کی قسم اور طارق کی قسم وما دق اور تو نے کیا جانا کہ طارق کیا ہے ان نجم ثاقب وہ چمکتا ہوا تارا ہے ان کل نفس لما اڑ ہا ہر جان کے اوپر ایک نیک بان مقرر کیا وہ فرشتہ ہے جو اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے ایک فرشتہ ہے اس کی برائیوں کو لکھتا ہے انسان گناہ کرتا ہے اور وہ میں کرتا ہے وہ اپنے ماضی پر تو غور کرے فل یم و رل انسان کو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کس چیز سے اسے بنایا گیا خلی اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا یا خرجو وہ نکلتا ہے ممبئی نے سل مرد کی پیٹ سے وہ تراب اور عورت کے سینے سے انہوں آج لے شک وہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بنانے پر قادر ہے یو متب وہ قیامت کا دن جس دن سر چھپی باتیں جو گنا چھپ کر کیے تو بلس اور جس دن ان چھپی باتوں کی بھی جانچ ہوگی اسے بھی سامنے لایا جائے گا فما لہو من قوتوں ولا ناصر پس اس گناگار کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے غزب سے بچا سکے وہ سما ادا اس آسمان کی قسم جس سے بارش برستی ہے صدی اور اس زمین کی قسم جس سے کھیتی اگتی ہے ان لقول فصل بے شک یہ قرآن ضرور فیصلہ کرنے والا کلام ہے وما بل ہزل اور یہ مذاق میں اڑانے کی چیز نہیں ان یقید قیدا بے شک یہ کافر خوب مکر و فریب کرتے ہیں وہ عقید قیدہ اور میں خوب خفیہ تدبیر کرتا ہوں خفیہ تدبیر کیا ہے کافروں کو مہلت دینا پھر وہ غافل ہو گئے اچانک سے کوئی عذاب کوئی بیماری کوئی مصیبت جب آئی تو انسان جتنا نازوں نعمتوں میں پلا ہوگا اتنی مصیبت کی تکلیف اسے زیادہ ہوگی جس نے شروع سے تکلیفیں دیکھیں اسے تکلیف سے اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پہلے اسے خوب عیش و عشرت دیے جاتے ہیں اور پھر جب پریشانی آتی ہے تو ساری زندگی جس نے عیش و عشرت میں گزارے ہیں وہ پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا اس طرح کی اور خفیہ تدبیریں ہیں فما ہل کا پس تم کافروں کو مہلت دے دول دو ام ہل ہوم رو کچھ تھوڑی سی انہیں مہلت دو یعنی تم انتظار کرو ان قریب یہ کافر اپنے انجام کو پہنچیں گے